قبل کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا کے نام سے ہم نظم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہاں ہم اس کے کرم پر ناش کرتے ہیں اسی کے فجر سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے یا ایک پا کرم کو اگر کرے وہ بعض میں اس کو جو اثر کرے دے. رکھتا رکھتا چلتا رہے یہ کاروبار ہمیں مرکز کو اسے میں دریا ہوا پانی دے دے جو بھی دیکھے وہ پہلے کام بھی یہ جلسہ بات و بہار کو روشنی دے دے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ مچھلی آدمی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله الأمين وعلى آله وسهله التهيرين الطيبين أمراك فعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد فلقنا الإنسان في أكثر تقريب ولقد فلقنا من وما قلنا لنه كذي لو لا الله والطالب النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله من خجل فقيه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى العظيم وصلى على رسوله النبي الكريم ولا ذا ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين سدي علي مطالب ذی وقار وذیشان علماء کرام معذرمان اور تشہیر لائے ہوئے شادی میں خوش انجام دلوی و دینی عظمر کا نشان ہمارے محبوب ترین, ترین قدیم کاری کی ادارہ مدرسہ اسلامیہ طنز عرب پہلے صفحہ جسے بلوگا دین اور علامہ دین متیم کی دعاؤں کا شرط اور باہر و و کا و معاملے و مخصری کا سربہار پروساثر ہے ہمارے مدرسے میں جو ایرانی ذیل و جیت ہے بزرگوں کی جماعت کی دعاؤں کی بدولت ہے یہی اعلان کرتے ہیں ہم اپنائی جانیا ہمارا یہ ادارہ ایک قریب قسر جنت ہے چرانچہ سب کی ہمت حوصلہ اور توجہ تعاون کے نتیجے میں آج ہم سب کو ایک ایسا دن اور ایک احسیات لی جن میں و حسن لگوں کی تعلیم سے انعامات اور ہمار انبار برکار پہ روشنی اور بارشیں ہےس نہیں حسن, ہی حسن, ہی حسن ہی کی نمی کی نمی ہے اٹھا ہوا ہے نظر آج کی رات زمین نور کی آسنا نا جدھر دیتی ہے سامان کا محتر ح ہم سب سے پہلے سنتے جمع کی ماروانی آ رہی آئی ہم اس سال کی پوری شاہ کرتے ہیں جس نے اپنی قدرتی کامیاب سے پوری کائنات کو سجایا ہمیں بہترین خاتے میں جان کر اشرف المخلوقات بنایا سعادت کامین سے سرفراد کرنے کے لیے نعمت اسلام سے مارہان فرمایا اور سارے بہت کا کی ابتدا تک پہنچایا اس کی شہر ہے محت پہ روح پرورا سے سالانہ کے انقاد کی سعادت بخشی اور اس نے شرکت کا حسی موقع انعق فرمایا اما اما لم تو سلطان صدی تاریخی اس, اس کی ہم دفانی ہے ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں توفا خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے وہی کرتا ہے دن جو روشن وہی پھر رات لاتا ہے حکومت اس کی چوتھ پر زمین آسمانی ہے جسے چاہے وہی عزت ہے عزت نے ہو جس کو منسی کا مالک ہوئے وہی قسمت کا بانی ہے وہی ہم کو جلاتا ہے وہی فلم دیتا ہے جلاتا ہے اسی کا دانا پانی ہے تری ہم کو سزا یاد کری کہ آگی حسن زبانہ پان ہے اس کی کم کی جا خوشحالی ہے اور دربار رسالت کے اللہ علیہ وسلم کے گلدستے دونوں سلاد پیش کرنے کی سازت حاصل کر رہے ہیں جن کے پتین بدنے کائنات کی سجاٹ میں اس کو ہدایت چہروں پر مسال و منانیت اور جو امت کی حل پر افر ہے یا الگ اللہ حیبی کا کل نہیں ہوئی حل میں نورے نمت کے لاک و سلام سمے بل میں رسالت کے لاک و سلام جس کی امت پہ شفقت رہی عمر بھر اس نبی کی محبت لاک و سلام حل پر جس نے خارف سے ملوا دیا اس نبی کی حمایت کے لاکھوں سلام کھلکنگ جس میں وسائل لال و بحر اس نبی کی ثقافت کے لاکھوں سلام رحمتہ حل کے پریمرا اس پنم کی عظمت کے لاکھ و سلام یعنی کرابین ہم اہل تنزم مروق اور شاہر پٹنم کے لیے بڑی خوشیاں مسرت کا مقاب ہے کہ آج ہمارے درمیان سرزمین گزرات اور الطلا شاہ پٹن کی قابل شخصیات حضرت علما کرام تشریف فرما ہے ان کی آمد بابرکت سے ہم شادہ وقت رہا ہے حالیہ دشک اور قریباً جو خیر مقدم سے رنگ السان ہے لہذا ہم رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان حضرات عالی مقام کا ایک استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم عالم شادن کا ہنسی گلدستہ پیش کرنے کی سازت حاصل کر رہے ہیں ریاض کے معصوب معصو ہوتے سب کے اوپر سے بل رہے ہیں انہیں کو تازگیر دینے کی خاطر یہ والے سے امبیا آئے ہوئے ہیں تمہارے دن سے ہوئی آج زمین زمیر و شن بنایا تم نے اسے سے خصیب پھنسی روشن قدم تمہارے مبارک اور اس زبی کے لیے تمہارا آنا مبارک ہو ہم سبھی کے لیے میزاج وقت جامعہ کی فصی وارث قدیم تاریخی مسجد مسجد عالمگیری میں پرمت اور के کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پورب جواہ اور درو دراز سے آئے ہوئے دیگر حضرات سازی کا بھی والدانہ خیر منتقل کرتے ہیں کہ آپ نے دستانے بجلت کی نسبت سے منگیر ہونے والے آج کی اس جگہ سے سالانہ کا اعلان پڑا سنا آج کی رات کو شرکت بند کر خالی رکھا اور شادی ولیمہ رخصتی جیسی مضبوطیات کے باوجود وقت آتے ہی پروانہ باز چلے آئے اور اپنی حاضری مصروف سے محفل سالانہ مبارک کیا یہاں لہٰذہ فرمائے رسول مل اللہ کے پیش نظر تمام حضرات سادین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور دست بنگوا ہے کہ رب ربردل آپ کے آنے کو دین کے قبول فرمائے لے دلی ارمانوں کو پورا فرمائے لے قلوب کے ساما مہیا فرمائے اور دینی و علمی مجالس کے انوار و برکاش سے مالا مال فرما شکانا پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے ایکش روز آئی یہ موسم بہار کے بہار آئی چمن یاد گلے مسکراتے ہیں باندہ یہ ہنسی یہ گلش نیمی سجاتے ہیں سجائے ہوٹ پر نغمات ترغیب اور تشکر کے سنی میں کلب سے رہن وسحن گنگناتے ہیں ماشاء اللہ سبھانوا امان بکبر جلسے کا انعقاد سے خوب کر موسم خوشگوار فضا سازگار ماحول خوشگوار پروگرام شاندار جاندار تصریف پرواں حضرات کام کرام بے مثال و بات سام کا ہجوم عامی رشے بے تابانہ پروانوار مسجد وسی و عاری اور یادگار دینا رابطہ تابنا در و دیوار کے روا و خوش نما بچہ بچہ ہرشا کو بچا رواں روا شانہ و پروا اور زباں پر یا شاہ روا دوا ہر سو نسیب چلتی ہے پر گیت ہے پزا ہرتی ہے ڈالیاں سبھی ہر گل ہے جھمتا زبی ہے نور کی آسما ہے نور کا جدھر دیکھئے بنا ہے سوا نور کا موج گل موج سوا موجے سہر لگتی ہے سر سے پاتا ہو سما ہے کہ نور لگتی ہے زرا زرا میں بسے ہوئی ہے گلے دل کی مہک آج کی رات تو بس بابو بہار لگتی ہے برادران اسلام مدارس اسلامیہ اور مکات پرانیا ایمان و یقین کے مضبوط گرے ہیں اسلامی تعلیم اور تربیت کے روشن ملا رہے ہیں رشت ہداج کی تربیت گاہر ہے جہاں سے اور پیدا ہوئے اور دنیا کو دین و ایمان ساحلوں کو روشناس کرایا انہی مدارس کے سسل الزب کی کام کری یہ ہمارا آپ کا محبوب ترین قہم اور تاریخ ادارہ مدرسہ اسلامیہ کنسے محکوف میں نے سبق پرکھن بھی ہے جو روز عمل بھی سے آگیانی کر رہا ہے اس نگاہ کو سیراب کر رہا ہے خدمت دین اور اشاد اسلام کے لیے پجرا ففاس خطبہ اور کورنہ کو پر تیار کر کے امت میں بھیج رہا ہے اور الحمدللہ للہ الحمد للہ اپنے آزاد مقاصد میں کافی حد تک کامیاب ہے اور مغل حجرات ذمہ داران دارانہ کرام کے, کے, کے پر پروش محنت اور کابشوں کے فیل طلب کی پذیر ہے اور آپ حجرات سے ماری جاری کے ساتھ پذیر ترقیات کے لیے دعاؤں کی درخواست لگی ہے ہر خاص وام کیوں نہ کریں تیرا احترام کن سے مربو پھیلے سفا مجھے سلام ہر گوشہ تیرا علم کا دریا بنا رہے ہر شخص میں لگو پہ یمی امتحان رہے فائزان چار سو تیرہ ہر شخص تیری ذات کے واقعی پیدا رہے نازل کرم ورب کا تیرے میرے پھر سو و شام کنز مردو پہلے صفا تجھے سلام حضرات کی جو خوشی کا شہر ہے تیرا وجود ہے وہاں اللہ کا انعام چلتا رہے بخیر سدا تیرا یہ نظام کنز سے مردو پھیلے صفا تلے سلام جیسے بھی رہے جب تک بھی رہے مشرو رہے بخشاد رہے یہ گلشن کنز صفا یا رق شاداب رہے آباد رہے ہر دور میں اس کی عزت ہو رحمت میں صدا برتاب رہے حسن کی دعا ہے خالق سے ملبوبی صدا آباد رہے ارادہ بھی ملت یقیناً اس موقع پر ہمارا دل فرحت و شانداری سے معمور ہماری آنکھیں اشکاہ مسلت سے مقبور اور ہماری بز میں بناہے رنگا رنگی سے ماتر ہے کہ آج ہم پڑھیں تشکشام کے ساتھ جشن ابتدای بنام تقریب دستارے فضیلت تفصیل یاستانہ منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں جامع جامعہ کے انہار طلبا مختلف رنگا رنگی معلومات نشا تنگیز قابل دیگر قابل سماج اچھو کرانوں کے پروگرام پیش کر گئے ہمیں محفوظ کروائیں گے مختصر یہ کہ اس میں کلامی نانی کی ہلاکت بھی ہوگی نات نگی کی نت اور سرائی کی ہوگی نیتاؤں کی, کی, کی, کی مقروط چہروں کی نکاح کشائی بھی ہوگی حالات کی سرخیاں بھی ہوگی اور انگیز تقریب کی ہوگی فکر انگیز نسبے بھی ہوگی دلچسپ مہادشہ بھی ہوگا دل نشی ترانا بھی ہوگا انگریزی زبان کا ذائقہ بھی ہوگا عربی زبان کا جلوہ بھی ہوگا قابل عیدی استان فضیرت کا دلوبہ منظر بھی ہوگا تو قابل رش کا تقسیم اسنان و انعامات کا منظر بھی ہوگا اور مہمان خصوصی کا رو پرول کتاب سورت اور سہاگا نور الا نور کا حسی مگر پیش بس ضرورت ہے آپ کی توجہات کی آپ کے تعاون کی اگر آپ کی طرف سے تعاون ملتا رہا سکون اور آثاب کا سما لگتا رہا تو آپ پورے اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ سن ان شاء اللہ آج کا ہمارا یہ ہماری پروگرام اپنی پوری رانائی اور سوائی کے ساتھ آگے مرا جمع ہوگا اور اس کی کامیابی کا صحرا کے سر ہوگا جان تمام سرکاری اجلاس اور حضرات سامین سے امید بھی کرتے ہیں اور قائم مقدمہ انداز میں درخواست بھی کرتے ہیں کہ سب لوگ حکومت سے کام لے عظت کا پورا ساتھ دے سکون اوقات کا ماحول بنائے رکھے سارے پروگرام کو دلچمی اور دلچسپی سے سواج فرما حراضان کی رحمت مسلم اللہ علیہ وسلم کی وزیر میں ذوق و شوق ادب و احترام اور سکون اوقات کی جو کیفت ہوا کرتے تھی اس کو یاد رکھے ذہن دادا کرے اور اپنا ہما جہاں تعاون پیش کر کے آج کسی اجلاس کو غلندی پر پہنچانے اور کامیابی سے ہمکران کرنے میں قریبی کردار ادا ہے بند سپا نہ ہاری تمہیں مبارک ہو شرکت کے ساتھ سماج کی مبارک ہو زبا کہے ترانی سندر دل ہے خوشی کی لہر خوشی کے ساتھ جو ہے یہ بس کو مبارک ہو مبارک ہو سک کو مبارکی جلسہ بن یہ سب کے خاطر یہ فرحت کا زینا سماج کی توفیق کئی سی خدا ہے کہ نازل ہو بے چین پر سکی ہو ہوا کی قدر صابین دن میں سفا کے رنگ و روپ اور اس کے مانگ بہار کا تذکرہ کرنے کی بات سب سے تہرا سب سے ہم کام انتخابی صدارت اور حیران صدارت ہے آپ ہزار بہت بھی جانتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو یا پروگرام کسی نہ کسی اور گھر میں سائن پنکمان شخصیت کے زیر صدارت حکوم پر نہیں ہوتا ہے چھوڑے ہوئے دھیروں کو بھی ہوسنا چاہیے کاروا کی نفس مو کرنا چاہیے لہٰذائیں گے ہم بھی آج کے اس نورانی مرانی اور نور و نفت میں ڈوبے ہوئے تاریخ سے سلانہ کی صدارت و قیادت کے لیے ایک ایسی مرتبہ رفیع شاہ شخصیت کا نام انامی اس میں گرامی پیش کرنے کی سازت حاصل کر رہے جو ہمارے درمیان متعارف ہے ہم میں سے چھوٹا بڑا ہر ایک سے واقف اور مانو سے شہر پتن کا گوشہ گوشہ اور کنز مربوب کا چپا سپا ان کے و نمالات کا شاہد ہے مختلف دینی تحریک و اور دینی تنظیم کو ان کی نظامت و رکنیت کا شرف حاصل ہے اس سے میری مراد برکت اللہ محبوب مجراد حضرت صاحب خان پوری دامت برطان الیہ کے خلیفہ مجاد شہر پتن کے حقیل عزیز کنز محبوب کے مقبول محبوب محتوین مختلف تنظیموں کے سدر مامل مشیر حضرت مولانا محمد ایمان صاحب کا بنی منتظر ہے انشاءاللہ شاء کا ہمارے اجلاس حضرت محفوظ صاحب کی بیان کو سیاحت کے بحث میں خوبی آغاز سے اختتام تک کی سطح کو خوب کرے گا ہم حضرت محفوظ صاحب کی صدارت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دس توجبان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محفوظ صاحب کی عمر میں صحت ماضی کے ساتھ کو بلکت رسید کرنا ہے اور حضرت کے سائے آتیفہ کے اہتمام کو کنز سے مضبوط اور دائن کرنا ہے چمن کے ہر شگوں کا پورس ہے جیسے پیار ہے سب کو سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو جو ہر لحاظ سے موجود ہے صدارت کے لیے وہی صدر محترم ہے آج کی بزم کے لیے فضا علیہ السلام دیپن للہ کی واؤں آج میرے شادق ہوئی اور کمن میں باغ اور ہم تقدیمی و تنقیدی ماروزات کے بعد اس دلکش موت پر آپ پہنچے کہ کا اجلاس کا آغاز کرے تو آئیے جہاں دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیا کی شما روشن کر کے کرتی ہے ہم اپنے اجلاس کا آغاز شبری مانی یعنی کلام ربانی کی عمارت اور نورانی آیا سے کرتے ہیں لہذا میں دعوت دیتا ہوں شعبۂ تجویز واد کے خشران طالب علم الطاف یوسف فیروز پوری کو کہ وہ آئے اور ہمیں مجلس کو آیات زبانی اور نغمہ کے سے محفوظ فرما دے الف یوسف فیروز قرآن کی گراوت سے آزاد ہم آخر کا اس نور سے پا جانے ہم راستہ منزل کا سناؤ نگ مے قرآن کے ہم بیدار ہو جاوے اندھیرو سے نکل کر ساحب انوار ہو جاؤ کی پیاری بھی کڑی سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار برقرار کا مذہب ہو رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہو رہی ہے اللہ تعالی جانے والوں کو بھی بے انتہا قبول فرما اور سننے والوں کو بھی ہمت اور قویل کا فرما مولانا اس صاحب سات کاجب بھی والوں کی طرف سے ایک ہزار روپیہ ساجے گرام کو اور ایک ہزار روپیہ پروگرام پیش کرنے والے طلبہ اکرام کو اور جدہ والے شاہ خیر کی طرف سے حافظ ہونے والے چوبیس جنوری اکرام کو پانچ سو پانچ کل ملا کر کے بارہ ہزار روپئے بطور انعام کے پیش کیے جا رہے ہیں اسی طرح امین بھائی راجستھان امین بھائی بائی راجدھانی بنانے والوں کی طرف سے دو ہزار روپیہ اصل گرام کو بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نسا خیر کے حضرات کے دینے کو دل جہاں مبلف رہا ہے کلب و نگر کے ساتھیوں یہ مدرسہ اسلامیہ کنزیمر روپ ہے یہ جس کے سارا اجلاس میں ہم سب آئے ہوئے اور اجلاس سلانا کے پروگرامات کی کڑیوں کو سنبھال کر رہے اس کی بہت قدیم اور قبیل تاریخ ہے مداری سے گجرات بلکہ مدارس ہندوستان میں اس کا اپنا ہی این مکان انتیالی ہے دیر و جہید اس کا آیا یہ مدرس صرف کا دور دیوار اور عید پتھر کا بنا ہوا کوئی مقام یا عمارت بھی نہیں بلکہ ایک مسیح المقاصد اور بصیر المنا کے اردو دینی ادارہ ہے جس کے بعد میں چودہ سے مختلف شعبہ وابستہ ہے اور ہر بلے نہ بلے وغیرہ کے مطابق سب کے الگ الگ فوائد ہیں لہذا میں آئیے تران جامعہ بھی سنتے چلے بہار میں دانت دیتا ہوں بنا کسی تنہید کے تران جامعہ پیش کرنے کے لیے آصم اشرف بائشنا اور ابرار محبوب کوئٹہ کو تشریف لائے اور جذب و کیف اور جامعہ کی محبت میں ڈوب کر ترانے جامعہ پیش فرما منور ہے یہ محفل اور قرانی دواخانہ رہا کرتا ہے روزانہ مریضوں کا شفا خانہ کلام پاک کی دلچسپ کڑی کے بعد محفل میں ہوگا جوابی ہماری اپن جو سفا کا کر کرانا رزا لا فرس جی ملاشی دیو ہے اس چند ہر بدن اس قرشن دی کا برگن چاؤ ان کے چندن پہ لائیا ہے یہ علم و عمل کا کہنے والا ہے کشنا لہو کا نے آیا ہر خون ریا ہرش کے چلا چلا ہو تمہارا ہوا ہے یہ نور کا ہے ہوا ہے نشاں لگو کو میں آیا یہ روح کی زمین پر میں ہم سنگ سدا شاد میں اس کی عزت ہو ہے ہاتھ میں ماشا اللہ اللہ تعالیٰ حضران کو بھی, بھی انتہا قبول فرمان وقیرت ہمت کے ساتھ بیٹھنے کی توقع کا فرمان ہے اور سارے پروگرامات کو دھیان توجہ کے ساتھ سننے کی ہمت کا فرمان ہے جس طور الحمدللہ للہ سب الحمد آج کے ہماری مرزا سے سلانت کے پروگرام کی ہر کر اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ انعامات کو کی بارش بھی لے کر آ رہی ہے خدا کا تسلسل باقی رہے اور پروگرام پیش کرنے والے طلبا کی ہمت افزائی ہوتی رہے شیخ احمد بھائی مرزا کی طرف سے تین سو روپئے کرام کے لیے اور دو سو روپئے کرام کے لیے ماسٹر امراض صاحب پٹنم والوں کی طرف سے پروگرام پیش کرنے والے طلبائی کرام کو پانچ سو روپئے الکن سینٹر مدانی مولانا عبد ال کے بھائی کی طرف سے دو ہزار روپئے اسدی کرام کو بطور امان کے دیے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے تمام ساتھی دینے کو بھی اتنے بہو فرماؤ جان بھی مال میں ہر چیز میں خوبصورت فرما دردہ نے قوم و ملت ہندوستان سجیوں سے گنگا جمنی مذاہب کی رنگا رنگی اور عقائد و نظریات کا تناؤ اس ملک کی خاص پہچان ہے مگر بدقسمتی سے چند سالوں سے ہندوستان کے تخت اقتدار پر ایسی فیکا پرست جماعت قابض ہے جن کی فکیل میں اسلام دشمنی داخل ہے انہیں اسلام اور مسلمانوں سے بلا وجہ کا گیر ہے یہ فیٹا پرست طاقت ایک طرف مسلمانوں کو معاشی اور سیاسی لہا سے مخلوط اور ناکارہ بنانے کے لیے منصب اور مربوط کوششیں کر رہی ہے تو دوسری طرف سید اسلامی کے بعد محکم میں ترمیم و تنقید تنصیق کرنے اور آئنی و دستوری لحاظ سے اس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگا رہی ہے اسی اسلام دشمنی کی ایک کڑی سپریم کورٹ کا تین طلاق کو غیر محاصر اور قدم قرار دینا اور مرکزی حکومت کا بری اجرت میں طلاق سلاسا بل کو پاس کروانا ہے اس سلسلے میں حکومت کی نیت صاف اور صحیح ہے اس بل میں کیا لکائی پریاں ہے اس پر بہت کچھ لفا کہا گیا لفا کہا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا مجھے تو پورے مجمے کی توجہ اس طرح منظور کرانی ہے کہ جب کبھی دشمنا اسلام اور حاکیموں کی طرف سے کوئی تکلیف کے معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم مسلمانوں کا سارا غصہ انہی پر اترتا ہے ہم اپنے گربان میں جاگ کر نہیں دیکھتے کہ اس میں کچھ کمی کوتاہی ہماری بھی ہے آخر اسلام دشمن اور حکومت کو طلاق کے سلسلے میں اچھلنے اور پوجنے کا موقع کس نے دیا طلاق کے سلسلے میں ہماری کوتاہی نے اور عورتوں کے ساتھ ہماری طرف سے ہونے والی نے دیا لہذا آئیے اسلام میں طلاق کا کیا تصور ہے طلاق کب جانی چاہیے اور کیسے جانی چاہیے اس سلسلے میں شاندار تبری سماج کرتے چلے لہذا میں نامت دیتا ہوں سوب انجمن کے وہ آئے اور طراق کے سلسلے میں اسلامی تعلیمہ و گجرات کو پیش فرماے پیغام یا قرآن کا دنیا کو سنا دو امر ہی نے زندگی یہ سب کو بتا دو ہر قلب میں محبت کی شما جلا دو گرو سے طرا کی نحوس کو متا دو بن سکتی ہے دنیا یعنی جنت کا نمونہ دین کے اگر مومنوں اور تم کے دکھا دو نفضي على رسوله الكريم. أما بعد عزم الله من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هزم الضراء فإن الله سميع عليك. وقال تعالى فإن تاختم معروف أو تفريح من جسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتوقع ولا تطلق فإن الضراء يهدث منه عبش الرحمن أو كمعبال بالسلام والسلام. جناب علی مقام قدر حضرت علما محزت کے برادری اسلام اور اسلام اللہ رب العزت نے اتنا خصوصی فضل کرم فرماتے ہوئے دنیا آبر دونوں جگہ میں کامیاب و معمرات ہونے کے لیے جس جین اسلام سے ہمیں فرمایا ہے وہ دین دین فطرت ہے یہ اللہ کا آخری اور کامل و مکمل دین ہے انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح ہدایات اور روشن تعلیمات موجود ہیں ایک طرف گھر کو آباد کرنے اور بتانے کے لیے نکاح جیسی عظیم عبادت کے فضائی و تجربات تیار کیے گئے ہیں اس دیواری زندگی کو پر سکون و خوشگوار بنانے کے لیے حکومت و آداب کی تعلیم دی گئی ہے تو دوسری طرف میاں بلی کی طبیعتوں میں جوڑ پیدا نہ ہونے کے سبب نفرت اور ناراضگی پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا اور کیا طریقہ اپنانا اس کی بھی رہوائی کی گئی ضروری ہے ہر شادی شدہ مسلمان اس دیوالی حقوق و آداب کو سمجھے اور اسلام کے نظام تلاق سے بھی واقف ہو آج امت کا حال عجیب سا ہو گیا ہے ہر کوئی صرف دنیا کے نفا کے سرگردہ ہے قرآن و عجیب کی تعلیمات کی نہ تلاش ہے سنت و شریعت کے مطابق زندگی لے کی نہ کوئی فکر ہے یعنی اسلام آپ کے اس تجرا سے سالانہ کی حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے نظام تلاش کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیز ساتھیوں ہر وقت یہ بات ہماری ذہن میں رہے کہ نگا کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کے حاصل ہونے والا رشتہ کوئی وقتی رشتہ نہیں ہے بلکہ نکاح میں زبان اور ہمیشہ بھی مزدور ہے ایک مرتبہ جس فوج کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ موت تک باقی رہے اسی لیے جنہیں اسلام میں بلا وجہ طلاق دینے طلاق ماننے اور حکومت طلاق کا ذریعہ بننے سے منع فرمایا اور سخت ترویجیں سنائی بلا ضرورت مردوں کو طلاق دینے سے منع کرتے ہوئے اللہ کے حسن فرمایا طلاق شریعت میں جن چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب ال کی نظر میں تلاش ہے اسی طرح عورتوں کو بھی بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ ایسی عورتوں کو جنت سے محرومی کی اس کا اللہ نے فرمایا جن جو عورت ملا بجا اپنے شہرت سے طلاق کا مطالبہ کرے ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو خراب ہوئی اسی طرح وہ لوگ جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بٹاتے ہیں اور نفرتیں پیدا کر کے نکاح کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس گندی حرکت کو حدیث میں بہت بڑا گنا بتایا یہاں تک شیطانی کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان مہینوں اور لانتوں نے ہماری حفاظت فرمائے عام طور پر طلاق جیسی ناگار صورت کے پیش آنے اور طلاق جیسے مضبوط عمل کے وجود میں آنے کا سبب میاں میری سے زیادہ ان کے ماں باپ اور گھر یا خاندان کے دوسرے افراد ہوتے ہیں شیرعی شیتان جو انتظام کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اگر بلی سے ہمارے نزاد کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو اس کو بڑا چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے بات کا پتنگڑ بنا دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر دیش میں آ جاتا ہے اور بلی کی ساری دنات اور خوبیوں کو پرامرش کر है ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے ادیب ساتھیوں اس سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے اور طلاق کا مقبول دفظ अपनी जबान पर लाने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लेकुल इजत ने निका के जरिए इस औरत को हमारी शरीका हयात बनाया है उसमें कुछ खुबिया भी होगी और कुछ खामिया भी होगी आपको पूरी दुनिया में कोई औरत ऐसी मिलने वाली नहीं है जिसमें खुबिया ही खुबिया हो कोई खामी ना हो और पैसा भी नहीं है कि बुराइया ही बुराइया हो कोई ना कोई खुबी जरूर होगी हो शायद कहता है नहीं है चीज निकम नहीं कोई जमाने में کوئی برا قدرت کے کارخانے میں لہذا ہمیں خوبیوں پر اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے قرآن و حدیث کی بھی یہی تعلیم ہے برائیوں کو نظر انداز کرو اور اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا وہاں بالمعروف ہونا معروف کریم تم ان پرو اسی کو میں جانور ہوتی رہو عورت کے ساتھ دوسری معاشرت سے پیش آؤ اگر وہ تم پر نہیں باتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو پر اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہو بارہ مہینے پیسے گدامندی پر راضی رہتے ہوئے عورت کی خوبیوں سے پیدا اٹھانا ہے اور موت تک معلوموں کو بھی اگاؤ کرنا ہے ایک ایپ کی وجہ سے دس خوبیوں کو نظر انداز کر دینا اور ایک برائی کی وجہ سے سے محروم رہنا نئے عقل مندی کی بات ہے نئے کی, کی, کی اجازت دیتا ہے معدت سامنے گران بڑے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جی تلاق کو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نظر میں ملبوط اور ناپسند احمد بتایا تھا بلا وجہ اس کا مطالبہ کرنے کو جنگل سے معمومی اور دوری کا باعث قرار دیا تھا آج مسلمان بھی اس کو معمولی سمجھتا ہے گویا طلاق دینے کو ہنسی مدد کرا لیا ہے بس بیوی سے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو گیا یا شوہر کی مرضی کے مطابق چلنے میں کچھ کوئی بتانی کو ہو گئی تو شوہر کا پہلا اور آخر ادم تلاق ہوتا ہے شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے میں آ کر دینے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ مجبوری دینے کی چیز ہے تلاق تک موبت نہ پہنچے شریعت میں اس کے لیے کچھ تدابیر امال ہے مگر افسوس آج کا مسلمان اس سے ناقاف اور گافی ہے ان تدابیر و کی نشاندہی کرتے ہوئے آئے چوبیس میں اللہ رب عزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ دیتا جنا پھر عَلِيًّا كَبِيرًا اللہ تعالی اشا فرما دے اگر بلی سے کچھ نافرمانی ہو جائے جن چیزوں میں شہرتی استاد واضح ہے یا اس میں کمی کوتا اور سستی نظر آئے تو پہلے مرحلے میں طلاق کی رائے اختیار کر کے معاملہ اس کا اور, اس اور اس نہ کر دیا جائے بلکہ مسئلہ کو حل کرنے کی اور معاملہ کو سلجھانے کی پوری کوشش کی جائے قرآن نے اس سلسلے میں تین بنیادی تدابیر بتائی ہے پہلی تدابیر پڑی محبت اور نرمی سے سمجھاؤ قرآن حدیث کی روشنی میں اطاف کی ترغیب دو مظاہرات بنا کے تحیرات اور حضرات کے واقعات پیش کرو اگر زبانی سمجھانے سے کام نہ کرے تو قرآن نے دوسری تنظیم بتائی चंद दिनों के लिए बिनी के साथ एक बिस्तर ने सोना और उसे हम करना छोड़ दो ये बड़ी शरीफाना कमी है और गैरतमंद औरत के लिए बड़ी सजा है अगर बिनी शरीफ है और उसको आपसे मोहब्बत है तो वो आपकी बेरोगी और बिस्तर की जुदायगी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आपकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ دی جائے کہ چھوڑنا تبدی اور قصہ کی نیت سے ہے حصہ نکالنے اور بچہ لینے کی نیت سے نہیں ہے لہذا بیوی کو ان کے میکے بھیجا جائے نہ گھر سے باہر کیا جائے بلکہ ایک گھر اور ایک کمرے میں رہتے ہوئے صرف چند میاں بیوی کا مخصوص تعلق اور بستر کے ساتھ سنا چھوڑ دیا جائے اگر بیوی بڑی زدی اور اناری ہے اس کو اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے تو نے بتائی معمولی مارکیٹا کی جائے اگرچہ شریعت میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضموط عمل کرا دیا ہے لیکن تعلقات کے خراب ہونے اور تالاب کی نوبت آنے سے بہتر یہ ہے کہ معمولی سردریش سے کام ہو جائے البتہ اس سردریش سے دو باتوں کی رعایت ضروری ہے کہ ایک دینی سے واقعی کوئی کابل سردریش خیر واقع ہوا ہو دوسرا یہ بہت ہی معمولی ہو تکلیف سے نہ ہو نہ جس کو نہ جسم پر غروائے نہ نقصان پڑھے بات اللہ تعالیٰ علما سے مری ہے کہ مشرق سے مارا جائے میرا محسوس مارنا اگر ان تدابیر کو اپنانے سے دلی کا رویہ اچھا ہو جائے اور رہن سہن میں کچھ تبدیلی آ جائے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی سفارش کرتے ہوئے شوہر کو حکم فرماتے ہوئے سلاح کروں والے اندرا اب کیا مچا ان کے پیچھے مت پڑے رہو بلکہ اللہ کا احسان مارو کہ اللہ نے مسئلہ کا آسان فرما دیا اور بلکہ اللہ کا احسان مارو کہ اللہ نے مسئلہ کو آسان فرما لیا اور طلاق کی نوبت آنے سے وبالت فرما لی مثبت تعمیر کے رات مسکو چین تدابیر کو اپنانے کے بعد بھی مسئلہ حد نہ ہو بلکہ کی اور مالات کی چڑھتی جائے تو یہ اس بات کی ذریع ہے کہ مرنا کے قابو سے نکل چکا ہے آپس میں اس کو حل کرنے سے قابل ہے تو قرآن نے چوتھا حکم دیا کلام رب اللہ علی کی جامیت پر پرانے مقدس کی پیاری تعلیمات پر میاں بجی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کہتے پیارے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ میاں بجلی کے خاندان کے محسد اور سمجھدار لوگ کیے جائے جو پورے معاملہ کی تحقیق کرے اور کوئی مقدر ہاں نکال کر چھوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرے اگر وہ اخلاق اور نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو بجا دیں گے شریعت کے بدل سے بدلتے مجبوری آخری مرحلے میں طلاق دینے کی اجازت है ہے لیکن طلاق دینے کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے آج کل معاشرے میں جذبات کے بہاؤ میں آ کر طلاق دینا تو آتا ہے لیکن کس طرح دینی چاہیے کب دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے نہ اس کو سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی حالانکہ اللہ ابوال حصے میں طلاق کے متعلق کوئی ایک صورت متعارف ہے ذرا مختصر اور آسان تلاش دینے کا صحیح طریقہ اور تلاش دینے کی نانجائی شریعت سمجھنے کی کوشش کرے بدلنے مجبوری اگر تلاش دینے کی نوبت آئے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح طریقہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے ایک ساتھ دو یا تین طلاق میں نہ دی جائے پارٹی کی حالت میں دی جائے ناپا کے یعنی کے حالت میں نہ دی جائے ایسی پارٹی میں دی جائے جس پارٹی میں صحبت نہ کی ہو ذرا سوچئے اگر واقعی پر تلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو آج کل میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اس طرح شریف وجود کی ریاض کے ساتھ سلاخ دیتے ہیں خاص طور کو اس کا سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاق دیجائے واقع نہیں ہوگی یہ ان کی جہاوت اور نادانی اور اسلامی تعلیمات سے ناواز کی علامت ہے قرآن وزید کی روشنی میں بیان کیا ہے کے میں تلاش دینا حرام ہے نفاذ یعنی کے بعد جو خون آتا ہے خونیا میں. میں بھی تلاش دینا حرام ہے جس پارٹی میں دلی سے ایک مرتبہ بھی صحبت کر چکا ہو اس پارٹی میں بھی تلاش دینا حرام ہے ایک ساتھ دو تلاقے دینا بھی حرام ہے اور ایک ساتھ تین تلاقے دینا بھی حرام ہے حضرات معاشرے کو نظر آئیے آج کے معاشرے میں جو تلاقیں دی جاتی ہے وہ کے مجبوری دی جاتی ہے یا جذبات کے بہاؤی دی جاتی ہے اگر بدلتے مجبوری دی جاتی ہے تو طلاق کو جو صحیح طریقہ بتایا اس کے مطابق دی جاتی ہے یا پانچ حرام چکے جو بیان کی گئی اس پر عمل کر کے دنیا و حمل دون کو برباد کیا جاتا معذرت آئیے جہاں تین طلاق کے مخصل اور وبا کا بھی مختصر مذاکرات کرتے چلے تین طلاق کے شریعت مذاکرہ کا ایک حصہ ہے اگر کسی نے اپنی بیوی بی کو بی تین سلاقیں دے دی تو تین طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی بی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی شریح ہرارا کے بغیر دوبارہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا البتہ ایک ساتھ تین طلاق دینا شریف حرام اور نہایت گنگین جرم ہے حجی کے میں اس کو کتاب اللہ کے ساتھ سروا کرنے کے برابر کرا دیا ہے اور آپ صلی اللہ وطن نے اس پر سب ناراضگی اور گسا کا اظہار فرمایا ہے اور ہر یا سپریم کورٹ کے پیسے نے تین طرح کو منصوب اور غیر مؤثر کرار دیتا ہوئے معاملہ کو اور مشکل بنا دیا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی نے گسے میں آ کر اپنی بیوی کو تین طرح کے دے دی اور معاملہ کوٹ میں چلا گیا تو کورٹ کا فیصلہ ہے تلاش واقع نہیں ہوئی دونوں میاں بیوی کی طلاق رہے اور شریعت متحدہ کا پتہ ہی کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو اور بیوی بی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور کے قانونی دباؤ میں اگر شہر شوہر بیوی بی تو اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہوگا جبکہ سریت مطالعہ کے پیسے کے مطابق بیوی بی شوہر کے لیے اجنبیا بن چکی ہے دونوں کا ساتھ میں رہنا باتیں کرنا ایک دوسرے کو دیکھنا میاں بیوی بی کا تعلق قائم کرنا کب حال ہے اگر اس زمانے کی صحبت اولاد پیدا ہوئی تو ناجائز پر ہلا میں اولاد ہوگی ذرا سوچیے معاملہ کہاں تک پہنچے گا اب دنیا بھر آپ لوگ دنیا بھر دن برباد ہو جائے گا یاد ہے میں صبر مولانا محمد عمران صاحب کی اجازت سے اسٹیج پروسائی پر کی موجودگی میں پورے مجمع سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اس علاق میں پکا ادارہ کرو اور اس کا اظہار کرو کہ ایک تلاش ابھی نہیں اور تین تلاش کبھی نہیں بلکہ تلاشی کو تین طلاق دے دو اور آئندہ جب کبھی طلاق دینے کی حد آئے تو بڑوں دن یاترا کرو علماء کرام سے مشورہ لو قرآن حدیث کی روشنی میں چلنے کی کوشش کروانا ماشاء اللہ اللہ کو مزید فریش کے جیسے جیسے ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے لکھا بھی پیدا ہو رہا ہے اور ان آباد کے اندر مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ہم تو قرآن حدیث کی روشنی میں دین اور علم کے حوالے سے منگ میں سے کہیں گے کہ اور خوش افزائی ہوتی رہے ماشاء اللہ اچھے اور کو کو اچھے انوکھے اور حالات حالات کو سامنے رکھتے اچھے قیمتی پروگرام اور ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ کئی کم مطلب تک ایسے ہی پروگرام نہیں ہے اس کے پیچھے کافی محنتیں لگی ہوئی ہیں طلبا کے سبز کرام کی زیادہ ہمارے اخلاقی فریدار بنتا ہے کہ ہم قیمت گوئی کرے قیمت افزائی کرے مرغوں پر, پر جبار بائی حبیبیاں بنانے والوں کی طرف سے سات ہزار روپیہ اس کو اور ایک ہزار سرکار پروگرام طلبائی کرام کو انعام کیے دیے جا رہے ہیں روز روزنگ بنانے والوں کی طرف سے ہزار روپئے پیش کرنے والے طلباء کرام پٹیل صاحب خران والوں کی طرف سے پانچ ہزار روپئے اساتذ کرام کو تین ہزار روپئے خدرائے کرام کو اور دو ہزار روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام کو کچھ دس ہزار روپئے بطل انعام کے دیے جا رہے اللہ تعالی نے حضرات کے دینے کو بھی ان کے قبول فرما جان میں مان اور ہر چیز میں حقوق برکت نصیب فرمائے عزیز ساتھی ضرور اعلان یہ ہے کہ ایک ساتھی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور ابھی فوری طور پر کو اپنی گاڑی لے کے جواہانے جانا ہے مگر ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے جی جی چوبیس تینتالیس اکیس نمبر کی جی جی چوبیس تینتالیس اکیس نمبر کی یہ گاڑی ان کی آگے کھڑی ہوئی ہے جن ساتھی کی گاڑی ہو وہ ذرا گوشت کر اپنی گاڑی ہٹا لے تاکہ وہ ساتھی اپنی گاڑی لے کے جوابا نہیں جا رہے اور دعا بھی کرے کہ اللہ کا ان کو ان کو مشکل کرنا گرامی قدر سامنے کافل شب دور اور بہت دور جا چکا ہے اور آپ کے पर پر में والا تبصم مان پڑ رہا ہے جس کو کہکاردار بنانے اور رونق کے قدموں کا دوبارہ کرنے کے के آئیے ایک دلچسپ اور قابل سماج پروگرام سنتے چلے کافی دیر سے ہم سنجیدہ فکری پروگرامات سماعت کر رہے تھے ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پروگرام کے رخ کو پلٹا جائے عورتیں ایسی کڑی آپ کی حمت میں پیش کی پی جائے جو ممکن اور حقیقت بھی ہو اور مجمع کو کہکاردار بنانے والے بھی دلچسپ کئی پیش کرنے کے لیے جامعہ کے چار حساس سال دین ریان زہر و حسن وادرا محمد غلام رسول مونا جاوید احمد کمال پوری اور مصطفیٰ علی گلوانی کو دعوت دیتا ہو کہ وہ آئے اور بولوان ترون استر تربیات دلچسپ بغوان پیش کرے چڑاؤ تیر جو دفتر کرے کمان میں ہے کسی کی آنکھوں میں جادو کشتر میں ہے دشمرو کے دل میں درج جاتا ہے شری کلام بات تو مر اسی کرو ہر دل کو جو بہتر لگے مولانا احساس صاحب تازی بلو والے اور مولانا اشرف صاحب بھلو والے ان سے معلوم رکھا سے کہ منمن میں کئی بھی تشریف فرماؤ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لیا مولانا احساس صاحب تازی اور مولانا اشرف صاحب بلوان اسٹیج پر تشریف لیا निरो हमारे अजीम भारत में दहशत गर्दी की पहचान सिर्फ नाम से ही कर ली जाती है बाबा देव ने मोदी को बताया राष्ट्रवूति या कौमी बाबा और खूब को कहानिया बच्चा एक, एक बदले दस सर की बात करने वाले कहा है आजकल वो सिर्फ किसे काट रहे थे منتری جی کو صحیح اور دلت کی کمیز کب محسوس ہوتی ہے جب منتری پد جیت جاتا ہے تگوا کا پتا معاملات سے نہیں چلتا بلکہ معاملات سے چلتا ہے دولت مل جانے کے بعد کچھ لوگ اپنی گنتی خصوصوں میں کرانے لگتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ لیتے کتوں سے پہنچا اور یہ پہلے आज दिलाने के लिए चुड़िया भेजती थी और आ, आज आग दिलाने के लिए छप्पन बीस की चोरी भेजती है आज शहर नामूज और पब्लिसिटी का हर कोई हूद है जिसे लोग जानिया होता दूसरे शासन भी हासिल करते हैं इंजीनियरिंग करके भी नब्बे फितर करके बेरोजगार है अगर को लेते रोजगार मिल जाता आज फिर हो सकता है ग्लोबल साइबर एटैक उसे रोकना आसान नहीं हमको सिर्फ हर एटेक के वाकिफ है ये साइबर एटैक कौन सी मांग है भारत में आजकल सभी खुश है कुछ तो इसलिए कि मोदी सरकार ने साइडी बात पूरे कर और कुछ इसलिए कि हम सिर्फ एक सावधानी है आलादे पर पारि होने का मतलब हर कि यह नहीं के बंदा बहुत काबिल है अपना रंग दिखाया है आखिरकार दीदी क्या क्या संभाले शोहर को संभाले बच्चों को संभाले सास सुथर को संभाले या घर को संभाले दिल्ली का पूरी संभालो बाकी अपने आप समझ गया گائےوں جی پی ایس چیپ لگائے گی گجرات سرکار کٹوری کی لگانی چاہیے آئے آیا رمضان میں گائے کے دودھ اور مٹھاس سے روزہ رفتار کروائے گی گائے کے بچے مسلمانوں کے پیچھے کسی میں کسی طور پر پڑی ہوتی ہے जब कयादत ही मुश्किल हो तो कौन में कमांडर पैदा नहीं होते होते हैं नोटबंदी की वजह से महिषत डिग्री सिर्फ महिषण ही नहीं बच्चे मुल्क का नाम बच्चा भी बिगड़ गया है इस बात पर सभी का इसकी है कि इतिहास होना चाहिए लेकिन पर है कि इतिहास मोदी झंडे क्या आप मुंबई लोकल ट्रेन में चलने का तरीका जानते हैं जी हाँ आप उस लोकल ट्रेन में चलने की नीयत से काम सब्जी कर दिए हक मार पर किसानों को बोली तो वह मामले पर नेता जी को जीता कर चलता है आज मैंने दो लोगों को आपस में लड़ा लिया यानी अब आपसे नेताजाणी भी नहीं आ रही है सऊदी अरबिया में अलासुफ अलगारी की तमाम किताबों पर पाबंदी लगता है सऊदी की सख्तिया बनी <laughs> कचरे के डिब्बे और ट्रैंक के डिब्बे में क्या फर्क है सिर्फ साजिश का फर्क है बीजेपी के तरीब का कार पर कांग्रेस कि का किताब कार्ड मगर ख्याल रहे की ये पोस्ट कार्ड का नहीं کا دور ہے تسلیمہ نظری کی ویزا میں ایک سال کی توسیع کی یہ نہیں تسلیمہ ہے نہیں نظریم ہے بلکہ اگر جھوٹ بولنے پر خود بخود تھپڑ لگ جاتا تو کیا ہوتا نیتاؤں کے ٹماٹر کی طرح لالنے ہوتے مسلمان صرف اور مسلک کی بنیاد پر ہی تقسیم نہیں ہے علاقائیٹ کر بنا ہوا ہے چلتی پت کے بی جے پی لیڈر کی حیاسی ریپ کا کیس سچ اللہ کرے بی جے پی کی چلتی بت جن سے جگہ ڈیولپ ہو جائے ضروری نہیں کہ ہر کسی انسان کے سینے میں دی ہو پتھر بچوں سکتا ہے جب نیتاؤں کے گھر بچہ پیدا ہو تو ڈاکٹروں کو کہنا چاہیے مبارک ہو دوبارہ پیدا ہوا ہے سبھی <laughs> کا گندر شامی ہے یہاں کی مٹی میں اکیلی بات کا ہندوستان تو نہیں ہے جب کوئی تنظیم یا تحریک ہم نئی کا ذریعہ بن جائے تو اس سے اجلاس اٹھ جاتا ہے بالکل تنظیم سے کون سی نہیں پیٹ کی قیمت ہوتی ہے اگر اوپو اور ویوو موبائل فون کو انڈین کمپنی بناتی تو ان کے نام کیا ہوتے اوپو کا نام اوپو اور ویوو کا نام جیو اس بات کا علم کسی کو نہیں ملایم سنگھ یادو آج کل کس پارٹی میں ہے گوگل کی وہ بھی نہیں بتا رہا ہے لڑکا پیدا ہونے کے انتظار میں تو لڑکیاں پیدا ہو گئی نوٹ بندی اور ٹی ایس ٹی بہو وکاش پیدا نہیں ہوا مسلم حکم قطر قطر کھیتوں میں مصروف ہے اور فلسطینی مسلمان بیکل مسجد کے دفاع میں شہید ہو رہے ہیں کرپشن پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اندرونی یا جرونی ٹماٹر ہوا اور لال دلی میں سو کے کلو چلے روپئے کو ڈالر کے ساتھ برابر کرنے ٹماٹر کو ہی صرف ٹماٹر کو بھی تیل کے برابر کر دیا موجودہ آزاد ریسرچ سینٹر میں اجلاس منافع اجلاس سے اجلاس منافع ہو ہوئے مگر تب عمل اور اجلاس سے آئی مدھیہ پردیش میں ہوگا گاڑیوں کے لیے ایمبولینس کا بندوبست اور انسانوں کے لیے ریل گاڑی کا بندوبست عمارتی سرمیاں کی حکومتی تہار سے گائے کو قومی جانور کرار دینے کی ابھی اگر گائے کو قومی جانور کرار دے دیا گیا تو بےچارے بھیجنا کیا ہوگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماں اور بیوی میں کیا کرتا ماں بولنا جگاتی ہے اور در چپ رہنا دنیا کی تمام گائے دیتی ہے لیکن ہندوستان میں روز دیتی ہے ہمارے ہندوستان میں بہار کا چوکھا بہت مشہور ہے اور نیتیش کمار کا دھوکا بھی بہت مشہور ہے نیتیش کمار نے مہا گٹھ بندھن کو چھوڑ دیا اور مہا گٹھبھن میں شامل ہو گئے دو قسم کے لوگ एक दूसरे को हम रत निगाहों से देखते हैं कुआरिया चालू शिवाओं और चालू शिवा कुआर को पहले लड़कियां दर्जी <laughs> थी ये साफ कैसी मिलेगी आज साफ कलती है तो वही कैसी मिलेगी देवबंद में तलबा के लिए एंड्रोइ पर पाबंदी سارا مسلم نوجوانوں کو اس پابندی پر عمل کی ٹوپی بتا آج کل ہمارے نوجوان کس کے پیچھے پاگل ہے پیچھے دنیا میں سب سے زیادہ دکھی کون ہے اور پیشہ اور بدگلوان نیتاؤں کے لیے اب صرف دو ہی آپشن ہے تو جائے, یا تو بے روزگار یا بی جے پی میں شامل ہو جائے پھر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے اضافہ کرتے رہنا چاہیے ضروری نہیں کہ ہر بدنوانی کرنے والا نیتا جیل میں جائے وہ بی سکتا ہے اصلی نیتا کی پہچان اصلی نیتا ہو تو کرپشن کے بعد بھی اپنی کنسی بجائے پرنٹ حکومت پر انزامات کی گوچال لکھنی جائیں گے تو انزامات کی لمحے کرکٹر سچن تیندولکر راجیہ سبھا پہنچے اور ہمیشہ کی لوگ بہت ہے بھارت میں مسلمان ڈرے ہوئے ہیں کیوں सी बी आई तो सबकी जांच करती है मगर दीडिया की देश बार सी बी आई मंत्री को तारीख बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काम बीजेपी अच्छे ऐसी कर रही है पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस का धरना जारी और पार्लियामेंट के अंदर सरकार का हुकूमत रीबों के साथ धोखा कर रही है अल्लाह करे गरीबों को गरी ये बात समझ आ जाए और आईन में धोखा के बजाय नर्द के काम में चापलूसी और चमचागी के बवाद और हाथों हो जाते हैं लेकिन मतलब इनके हमेशा जिम्मत नहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इंतफा नहीं देंगे अभी जब जरूरत है अगले इलेक्शन में जनता जरूर खत्ता का घर कर अगर जमीन के अंदर पानी है तो जमीन के ऊपर क्या है जमीन के ऊपर अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो ज्यादा तो मिली जाए तो बनाओ तीन तलाक पर मुस्लिम प्रसल्ला की मीटिंग सिर्फ तीन तलाक पर ही नहीं बल्कि पीएम विधान की आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया लेकिन है यदि छोटा के मानना होता है विकास सब कुछ पागल हो गया है دس بجے تک بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں دو نیٹورک بہت پارٹ ہے ای میل اور ایک لگ بھگ گھر کی بات پہنچا دیتے ہیں جس کے ایک کی بھی میں کے کہتے ہیں اور ہندوستان میں اس کو شریف کہتے ہیں فلاٹ میں بیٹھ کر अहमदाबाद से मुंबई पहुंची एक चिड़िया वो भी टिकट से पेट्रोल अन करीब पचास रुपये में मिलने लगेगा मगर आधारित <laughs> वफादारी के मामले में कुछ दूसरे नंबर पर हैं लेकिन अन्य भक्तों को अभी भी अमन पॉजिशन हासिल है गुजरात में इलेक्शन हो تو کپڑا شادیوں کو ٹیکس میں راحت دو کرناٹک میں الیکشن ہو تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں راحت دو اور اگر مزید بیٹے ہو تو ہر طرف گہر کرا دو رشتے کے لیے سات کی پانچ ڈیمانڈ نمبر ایک لڑکی خوبصورت ہو نمبر دو لڑکی خوبصورت ہو نمبر تھری لڑکی پڑی لکھی ہو نمبر چار لڑکی کمزور ہو نمبر پانچ لڑکی عمالدار گرام ہوتے ہو اور اس کے لیے کی صرف ایک دار ساتھ ہی رہو ناشت بندی سے کیا حاصل ہوا یہی کے سے کموبر مارے گئے نے نسبندی کی تو کسی نے ناشت بندی ہو سکتا ہے مستقبل کریں گے بندی بھی کر دی جائے سرکار مہنگا سے بالکل نہیں رہتی اس وقت یہ ایسے دھیان دیتے ہیں بلا اجازت کسی کی, کی نماری ڈیلی میں دیکھنا ایسا ہے اس کی برابر ہے ہماری قومی باری نجا دکان ہے اور قومی کباب جنڈو پال ہے کوئی نمازی کو نہیں ہوتا یہ کوئی بات ہے کہ کوئی اور نمازی بندر مسجد نہ جائے ایک سات کلو میٹر گلط روپ پر چلی گئی ٹرین مہاراشٹر کے بجائے ہم پہنچ گئی اگر تین ہوگی تو بازار پہنچ جاتی تین طرح تیس ملکوں میں تیل ہے تو بھارت میں کیوں نہیں ریلوے کی ایک تیس ملکوں میں تیل ہے تو بھارت میں کیوں نہیں چین میں گھروں کی تعداد تیزی کے ساتھ رہی یہاں دو ہزار سولہ کے بڑی گریب رہے ہیں انتمائی شادیوں یعنی سنگھن کے لیے نیاموں کا انتہا کرائیں کیا دوسری شادی کے سارے منتری انتظار کرا سکتے ہیں اب کوئی بھی وکاس کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر رہا ہے ان کے سنوان ہو رہا ہے سردار گاؤں ہوئی کہاوت ہے نیٹی کل دریا میں ڈال اور نئی کہاوت ہے کچھ بھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی ہو بار ہونے کا مطلب یہ کہ سامنے والے کی بہن گری ہو جائے اگر ایک ہو تو سوہر سے अगर ہے اگر دو ہو تو سوہر سے لیے لڑتی ہے انسان اتنا برافک نہیں ہوتا جتنا آئیڈینٹ کارڈ میں نظر آتا ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا نظر آتا ہے سنتا اور پبیتا ہی دیش بک ہے جبکہ تمام کو گراہ سے دیکھ اور اندر سے سکتے ہیں درتن جو ہی جھٹے ہوتے ہیں ان کو تو دیا جاتا ہے کیا جھٹے شخص کو بھی تو سکتے ہیں جو کچھ کرنا ہے ابھی بن جاؤ لڑکا شادی کے بعد تو صرف اگانے بول سکو گے زندگی کی بھاگتا میں اپنی صحت کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائے اور آپ کا بھی آگے نکل جائے ہمارے ملک میں میڈیا اپنے شوہروں کو سب کچھ مانتی ہیں صرف کہنا نہیں مانتی سیاسی لیڈروں کو کیسے چنا جائے بالکل ایسے جیسے اکبر بادشاہ نے انار کمی کو چنا تھا खिचड़ी एक रीत है जो घरों में बहुत कम पकती है मगर लोगों के दिमाग में ज्यादा पकती है अक्सर माए इनकी बहुत कमजोर होती है एक रोटी मामलों को भी नजर जाती है हिंदुस्तान में हमेशा घोटालों के चर्चे होते हैं और पाकिस्तान में इमरान खान की शादी के जब बंदा कोई बुरा काम करे तो दाये बाए आगे पीछे जरूर देखे और एक बार ऊपर भी भेजे औरत को मर तक टेवी पत्ती पैदा किया गया है लिहाजा वो जैसे है वैसा ही कबूल कीजिए वरना सीधा करने के चक्कर में आपकी पत्ती एड हो सकती है क्या आप बता सकते हैं कि बेहतरीन आप कौन सी है बेहतरीन आप वो जितने इंसान अपने अंदर झांक सके मोबाइल और अखबार में क्या कर रहे मोबाइल में आप रोलियां नहीं न भेज सकते जब वो अखबार में खूब अच्छी तरह भेज सकते हैं अगर बीवी खूबसूरत हो हर बात मानने वाली हो پیاروں محبت سے پیش آنے والی ہو اسے کیا کہتے ہیں میرے دوست دو اسے پسند کرتے ہیں عورتوں کی دو پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی <laughs> شبہ شبہ ہے گپے اور جاؤ گپے گاڑی پانی کی پہلے لوگ صبح صبح لوٹا لے کر جاتے تھے ابدیس بڑھ رہا ہے لے کر جاتے ہیں عورت ہی عورت کا درد سمجھ سکتی ہے یہاں لہٰذا دنیا تو ہونی چاہیے <laughs> پہلے ڈر لگتا تھا کہ دو ہزار کا نوٹ بند ہونے والا ہے اب لگتا ہے کہ نوٹ بند ہونے سے پہلے کہیں جیس ہی بند میں ہو سنتے تھے کہ جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسے سبھی ہو جاتا رہا لوگ کہتے ہیں خوش رہا کرو کوئی مزاج مہینے میں بائک پر تین لوگوں کا بیٹنا قانون جرم ہے جنوں کے ساتھ بڑی سب کمی کی اور بے ہلائی ہوئی ہے ریپ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کینڈل مارچ ہی کیوں کبھی کبھی ہی کینڈل مارچ بھی ہونا چاہیے اور بتائیے کوئی نئی خبر نئی سوچی کوئی آج اتنا ہی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ السلام علیکم شاء اللہ ماشاء اللہ اس دنوشتر کے سرخیات مشتمل پروگرام ہے مجمے کے لیے نشان اور چستی پیدا کر دی ہے اللہ تر یہ और و چستی آخری کڑی تک باقی رہے اور ابھی کو جہاں پروگرام اور کردر محرم کا بارہ دس کا روپ فرور منظر اس کے سوال کرنے میں اور اس کے دیکھنے میں مدد ملے ماڈرن آدمی حاجی بنسوری والوں کی طرف سے حافظ ہونے والے طرف عام کو پانچ سو روپئے ہو کر انعام کیے और हाजिब गुलाम रसूल नादोद्री वालों की तरफ से पाँच रुपया प्रोग्राम पेश करने वाले तलबाई क्राम को मौलाना तैयार साहब जाफा वालों की तरफ से पाँच सौ प्रोग्राम पेश करने वाले तलबाई क्राम को और पाँच सौ रुपए हजार क्राम को एक और साहिब इमेयर की तरफ से पाँच सौ रुपये पेश करने वाले तलबाई क्राम को और हार रुपए नांदुरिया वालों की तरफ से तीन हजार रुपये असाद को और चौबीस सौ रुपये क्राम के लिए اور اکاون سو کے فالی ہونے والے تلبئی گرام کے لیے بطور اللہ تعالی تمام جان کے دینے کو دیکھتے ہیں قبول فرمائے مختلف سے ظلم کا سفارہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پر سر بجارہ کر دیا جائے ہم جب چاہے مدینہ کی زیارت کو چلے جائے اے مولا ہمیں اور پرندہ کر دیا جائے جس جس جی جگہ کے پیارے نبی کا کلام ہو ہر شخص کی زبان کے گروپ میں سلام ہو یار ہر ایک روز یہیں سلسلہ رہے مکہ میں سب ہو تو مدینہ میں شام ہو اللہ محمد آشقہ بدموں کے وقات کو محبود رکھتے ہوئے دلوں کی پسندی اور بنندگی دور کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ کائنات کی عظیم شخصیت ہست خیر الکلام کی بات اگز میں کچھ مدرانی عقیدت و محبت پیش کیے جا جن کے بارے میں شاہی کہتا ہے ہزاروں بد پرستوں کو مسلمہ کر دیا جس نے دلوں کو دولت ان معامل سے بھر دیا جس نے وہ جس کو گالیاں سن کر دعا گوادی کی عادت تھی جسے مخلوق سے امراہی کے حاطے محبت تھی فرشتے بھی ادب سے جس کا ذکر فیر کرتے تھے ہمیشہ سامنے آتے ہوئے رکتے تھے رکھتے تھے وہ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کشارے میں زماں تاریخ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں وہ جس کے واسطے بخشی گئی پتھر کی گوائی پتھر کو گویائی جمع کی صورت کا چھائی لہذا میں بارے میں بالا صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت نگرانی عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہو ایک ناتھ تھا ترم افسر طالب علم طیب تلب الدین نروج کو دو تشہیر لائے اور بلہا عقیدت محبت پیش کر کے بدران سامی کو محبت ندی سے سرشار فرما رہے اور یارا بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے سرود میں فصل چارہ یعقوبی ہے یعنی سب سب گل بدلتے ہیں اور زم زم دلوں ہے بس نہ نظر سووں میں ہے آ دل پر ہر دم مجاور کروں گا جنگ نہیں ہے اللہ پہ رویا سارا ہے زاحتے کو دل پتا ہے نور انہیں میں بس میرے کل سلام اللہ اکبر ان مت نہ ہم ان دن کی ازرو को के ना the <laughs> Lord مولا کی خاطر پروگرامات کو سن کر کے خوش ہو کر ان پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کی اللہ تعالی ہماری ہر طرح کی قربانی کو حبور مولانا رشید محمد شاہ سازی کی طرف سے ایک ہزار روپئے رسید کے لیے اور ایک ہزار پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام کے لیے ایک مسلم بھائی کی طرف سے پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام کو ایک ہزار الگ کل کی طرف سے دو ہزار روپئے اس کے لیے ایک ہزار روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبا کے لیے اور ایک ہزار قافظ ہونے والے طلبا کے لیے عبد الحقی بھائی مکھی لگانے والوں کی طرف سے ایک ہزار روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبا کو مقبول انعام کے دیے جا رہے دل سے دعا کر اللہ تعالیٰ نجرات کے دینے کو دین کے مقم فرمان گیور اور معاشور مسلمانوں حالی کے عرب و سما عربیہ جو جہاں نے دو سکونوں کو سوار زندگی بسر کرنے کے لیے جیت گراتا نعمتوں سے ہمیں ہے ان میں سے عورت اور نکام کے ذریعے سے حاصل ہونے والا رشتہ ہے تمام رشتوں میں سب سے حسیب ترین رشتہ میابی کا رشتہ ہے قرآن میں عورت کو سکون پہنچانے والی چیز بتایا تو حدیث نے سب سے بہترین سرما بتایا بتا ایک دنیا مرت نصا لہا قربان قرآن و حدیث کی پاقی کا تعلیمات اور لونانی ہدایت پر کہ کس قدر اسلام اسلامی عورت کا مقام اور مرتبہ عادل کیا گیا اس کے عظیم حیثیت کو اجاگر کیا گیا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا شادی شدہ مسلمان اس سے ناواقف اور غافل ہے نتیجہ یہ ہے کہ مذاہب عالمی ایک عورت کے بارے میں جو عظیم تصورات اور حقیق نظریات ہیں ایک مسلمان شوہر بھی اپنی بیری کے ساتھ ہمارے طور پر, پر وہی رویہ اپنا ہوئے ہیں ضرورت ہے کہ اس دیوالی حقوق و آداب سے کچھ واقعے تو شناسائی ہو لہذا آئیے ہمارا درگوش ہو جائیے اس دیوالی حقوق اور شوہر کے فرائض پر منتظم ایک محاجہ یعنی عربی گفتگو سماعت کرے ان شاء اللہ اس کو پیش کریں گے شعب عربی ادب کے دو طالب علم ہمار مشرف تو اور عالمی گلام نبی آدم کو تشریف لائے اور با نے علی اپنا پروگرام پیش فرمائے ماحول سے معیو دنیا خود بنا اپنی دلوں میں محبت اور محبتوں میں جان پیدا کر ضرورت ہے صحابہ کی طرح وہ اتواجی زندگی اس نے معاشرت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر الله وبركاته. وعليهم, وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلك الشديد يا شيخ المحترم اسمي حمد ولكني معروفهم بين الناس بمختصاحك. ما شاء الله انت مختصاحك? كيف حالك? ماذا تقل في هذه الايام? نعم. ان الناس والاعباب يقومون مختصاحك. الحمد لله. انا بالسيحه بالعافيه من الله عز وجل انا مدرس في المدرسه لطلابي في منطقه مرج عبد الصفا احتمس اين هذه المدرسه ومن يديرها يا هذه هذه المدرسه الاسلاميه في منطقه مرج عبد الصفا هي عالم جليل سيف الناجي مقبول في الأوفاة العلمية سعادة الشيخ ولانا محمد جنال فتري متبينه العالم أدعم الله فيه الخير ورفع بالإشكار أيها الشيخ هل عيت فتاعة في الوقت؟ إني أريد أن أقدم بين من الأسئلة المهمة أن نقول لياتي الزوج وحقوق الزوجة وآدم المعاشرة بين الزوجين معاشا الله هل أنت متذر بيك؟ لابا قد ما جاتبك وتسأل علي أن أسمع كلامك وأرشدك إلى ما ورى الله ورسوله المترميهين نعم إني قد تذكرت في السنة الماضية فبعدهم قربت في ثبب الله لأربعين يوم فرضقني الله أن أعلم ما علي من المسؤوليات والواجبات عن الفهد الحمد لله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اقبالتي هذا من ساقهكم القيم ان الله تبارك وتعالى وادعو الله تعالى وادعو الله تعالى وبارك الله هو المصب والمديد اقبلني ما هو اقبلني ال... المهم في فرائض الزوج وحقوق الزوجة لبقاء الاتحادين كيف فيه. الأمر المهدل والشيء الأساسي لدواهم نتاعه واستحكامه على كل استواءه وحفظ المعاشرة قال الله تبارك وتعالى بكلامه المجيد وعشرهن بمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفظ النساء خيرا وفي رواية قال خيركم خيركم لأهله ولا خيركم لأهله. وحسن المعاشرة هو مجر أساسيك قطبت عليه المراسل المحبة بين الزوجين لبداية مئسية الدنيا عليها قصر المحبة بين الزوجة والزوجته فعليك أن تزم هذا العمل المذيب يا تعجب الخير ما هو حسن المعاشرة الذي أمره الله عز وجل وأرشد إليه رسول الله من الله عليه وسلم وهذا الفضل الثواف من الله عز وجن على حسن يا يأتي عمير حسن معاشرة ومعاملة الرجل مع زوفته بالإحسان في القول والفير والإحساق في المبيض والنفقة ومصاعبه الرجل مع زوفته بالرفق والمحبة وعلى الضفور والمدارات والسرع لأسود الأخلاق والعب والمسامعات على سوء العمل وأما أصدره فهو مع شأن الزوز مخبوضاً من الزوزك ليجعله كاملاً في رماع فما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا مِنْ أَكْمَلٍ مِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ قَيُوبًا وَأَنْتَقَلُمْ بِأَهْلِهِ وأما لذلك الطواب فهو يستمت الطواب الجسيء في العقبة فما أصار إليه مخبو رب العالمين صلى الله عليه وسلم وَيُعِذَلِ لِمَّتِي مَنْ, من قَلَتَّفَ بِأَهْلِهِ جُجْفًا وَالِجَةِ بِوَلَدِهَا يُكْتَبُ لِكُلِّ رَخُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَجْهُمِئَةِ شَهِيدٍ قُتِبُ بِسَبِلِ اللَّهِ صَابِرِينَ مُكْتَسِبِينَ أو كما قال عليه الصلاة والكسر سبحان الله رضم رضيين أجو النزيل أدعوا لي أن يرسوني الله هذا فما هي الأمور والآبات لحظة المعاشرة إن النصور البيت يأتنى بالفيح كما علموا وقاراته أن من النصور السلامية والآبات النبلية التي ترعي على حظ المعاشرة واجتياز المحبة في دور القرآن والهديد والصورة النبلية أن ينقل الرجل في بيته عند أهله في السلام المسلور والدعاء المعتور وعظم الفريح فهذا كلّة رسينا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفل عندنا دخل متبسما والدخول في البيت متبسما والنزر إلى الزوضة متبسما هو عمال كما ورد في الحديث الشريف معنا الحديث إذا نظر الرب إلى زوجته متبسماً ونظرت المعرة إلى زوجها متبسماً ينظر الله عز وجل إليهما متبسماً أن يرضى الله عنهما ومن رضي الله عنه فيكون ما يشتهي ويتمنى فتوبى للزوجين أن لذين يطرى عيام متبسمين بكرة وعشية يأت عادة أقبلني ما هو الإنشار والهداية في الشديعة الإسلامية والصيرة النظاوية عن الموضة والمحبة مع الزوجة ألزم أمامك لأن نحب زوجته يا سائل الخير هذا من واجبات إيمانية ونوازين أخلاقنا أن نضب زادنا حبا شديدا ونذه رحيما بعد حتى يعرف حبنا معهن ويعلن أبناء إليه فأرت في كتب السيعة أن روما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبت كلانا فصعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقدرته قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قُل وقُلْ إِنْ يَوْبِلْكُمَّةَ وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزواده مهزئة رجل لا توجد توقف مكتوبات للا كتاب في دقيقه الى حالي ومن قوسين بالنتي انا من محبه في كتب السير الذي ترشد الناس الى الابتعاد والتعاون بين الزوجين كما تحدث المؤمنه عائشه رضي الله عنها كنت اشهد ثم راي النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الفيه فيقر وتعرق العلقة ثم ونعرقه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فارض على مرض عبوية هذا من نهاية حد الله صلى الله عليه وسلم باستفاك عيشة رضي الله عنها حتى يقول صلى الله عليه وسلم مضيقا ومشيلا إلى المحبة فميها فعليك أن تعسلها بالمعروف وتصحىها بالمحبة الله أكبر كبير والصلاة والسلام على رسوله كثير ما أجد حياة رسول الله سن الله عليه وسلم مع أسراب وما أجد حبه سن الله عليه وسلم يا صاحب الأين والفضل ماذا ترى أن زوجتي تطالبني أن أجد فعيدها وأتحدث معها وأصب ربي في الجنوث والتحدث معها الله هو الخالق السليم يا حبيب الموجودين ادمه بس قيامها وعزيمتها احقانيها انها ودعت ابويه والاقارب وتركت اسرتها بين يديها بحثه فعلينا ان نعرف احقانيها وتشكر حق قيامها وتصين مروجي من الذرعه وتصحت انا في حقوق زوجتي على زوجها فإن كنت مذكولاً في عمال الدينية أو الدنياية من كسب الحلال وحل مسائل الملّة وهم بالدعوة والتبريض والتبريض والتسفية وما إلى ذلك فعليك أن تقسم الأرضاء وتركب الأشعار وتقسم نفسك وتجرف وقت عندها الكمال تريد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قلالة بن عمر بن رضي الله عنه الذي كان لا يعز زوجته ولا يودي حقها فقال ومزوجك علينا حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عصيما تاريا كبيرا ملشدا ومعلما فمع ذلك كان يتشرف عند لسائه المطهرات سبعه ومساءه ويجلس عندهن ويتحدث معهن ويقصف عليهن القسس والواقعات والنطايف والغرائب فهذا سنة عصيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت كما حتى يقول علماء الكبار والفقهاء العبار ندراً إلى السيغة النبوية أن جلوس الرجل عند زوجته وتحدث معهد وخطفة للتعليف والتعليف خويت من الاشتغال في النوافذ والتطبعات هذا الشيخ أدعو لي أيها القاضي يا الله تعالى في تقصي اداء حقوقها واقضني على المساله المهيمه ان زوجتي تطالبني وتطالبها هي طالبا الان هذه التعاقم من الدعم وما هو حق الشرع يا عزيز المطالب هذه المساله معقده جدا عليك ان تفهمها جيدا فقم بما قبله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هجة الودع أمام أصحابه ضرر مشيرا إلى مسؤوليات الزوجة فقال ألا لا وصوف النساء خورا فإنما هم وانوا عندكم ليست تنبذون منهن شيئا غير ذلك فيقول في جول هذا المديد الشريح أن الوروء التي تزدر على المرأة من الزوج وأهله من الطلق والقمز وغسل الديار وتنزيك البيت وزياسة الأنعار من الجامل والبطرة والشاء وعلفها وحمل الفلد والعشق من المصارف من أعمال داخل البيت وقاليده ليست لا تمد على المرأة وإن المرأة تفقين توجها بهذه المنون المذكورة فهو تأرضهم منها وبإحسان إلى توجها وإنما الوادل على المرض سيئان فقط تنقلها زوجها من نفسها وملادمات بيت فمن تهادي المسألة المهمة فعليك أن تأتيها بالطعام مهيّا للمطعم ولكن الحمد لله إن أزواجنا وبانتنا تفرم بهذه المنور طوعاً وشوءاً تبرعاً وإحساناً فعلينا أن نشكرها ونسجعها بالدرس ما شاء الله أنت عالي أبيه سائله مشتور جده مطلوب بكره ورحمه هذا من السعادة والخير والبهتة والسرور إني قد وددتك مطعياً في الفضل متضحياً في العلم في المسائل الحمد بالله الذي جمعنا في هذا الوقت فماذا تنسخ من شيئاً آخر ماذا هو يحدده هذا من عناية عبس آمين وفضل بالعريم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء هذا للقام بالفضل والتمال بالعلم وبالتوجه الكامل من مدين مدرستنا فديدة الشيخ ولان محمد عبدالله الفضل مددين برمائي أداء الله من الخير ورفع من الشر أنه ولاني مسؤولية دار الإفتاء وأعطاني فرصة تمرين الفتاوى وبمزاولة المسائل الفيطنية ومدارسة كتب الفتاوى وتعلمي الله مطعنا في العلم ومستهدرا في المسائل وتعمل بما يرشدك في حوة السنة والشريعة نظرا إلى كلام الله وسنة رسول الله إن شاء الله تعيش عيشة راضية وتقيا حياة ضيئة ما شاء الله ما رأت هذا اللقاء المسؤول وما أقسم هذه الزيارة المباركة صررت بطيب لقائك وحسن إرشادك واستفدت بحوالك استفادة كاملة وتدت بالكلام معك حكمة ضائلة طلب الشكر شكراً دزيلا والحمد لله على معنه حملاً لا الله أن ألقى مرة بعد مرة وأزورك حيناً بعد حين إن شاء الله تعالى لابت طيب هذا هو الفتر من الله تعالى والملة العظيمة علينا أخيلا ندعو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويتقبل من سائر أعمالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ہدائ اور ہم سب کا سر خطر سے اونچا ہو رہا ہے اور ہم اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور یہ گڑی ہمارے لیے بائیس پیر و برت اور بائیس رزول و احمد ہے کہ جس شرف عمر پر راج کرنے میں ہمارے معظم کا کافی دیر سے انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں آمد شیر کو ایک جشن کرار تھا وہ چکے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا پیچھے جا رہے ہیں سنگی ہی دل آپ کی عمل عالت کی مانگ و بہار ہے اس سے میری مراد صوبہ گجرات بلکہ سرزمین ہندوستان کی عظیم و محبوب ترین شخصیت عالم اقبالی محبوب یزدانی مرشد روحانی محدث دلیل مقدم عظیم شیخ ابادال حقید کے نثال بقیت الصلق نمون فلک شیخ الحدیث حضرت کاری رشد احمد صاحب اجمری دامد برداد نہ لیا ہے جو ہمارے درمیان تشریف پر آواز ہے آپ کی آمد سے یا خوشی سے بڑا موقع ملا باوجود قلعت وقت پر بے پن مشغولیات اور غیر معنی مصروفیات کے جامعہ کی دعوت کو قبول فرما کر ہماری دلجوئی اور آسرات کی بلندی فرمانے کے لیے کن بنجا ہوئے ورنہ کہا ہم اور کہا اے میں فتح گل نشی میں سب تری مہربانی خوش قسمتی کی آپ کہا اور ہم کہا ضرور کو آپ تک بنانے کا شکریہ نادک ہو واقعی کرنے کے حساب سے خوش آمدید آپ کہا ہماری بدم کہا حضرت موصول کی آمد سے ہمیں فرحت و راحت سربت و مسرت کی بزرگ والا کی ذرا فرمائی ذرا نوازی اور تشریف عملی پر ہم مسرو و شادہ ہے اور نیا منگا ناقر کے ساتھ پیر مقدم کرتے ہوئے دل کی یہ گہرائی کے ساتھ بڑی تشکر پیش کرتے ہیں مرحبا قافلہ علم و فن کے رنگ مر ہمائے علم و فن کے نما مر ہمائے حدیث کے ترجمہ کاروانِ علم کے عالم سالہ قاتلا ہو واضح و قطابت کی شیری زبان ہو آپ کا نفش قدم اور حالت کے لیے آپ کا عالم مبارک ہو ہم سبھی کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرما ہمارے لیے سادت دار اور کے درجات کا دریا بنا لے حضرت کے عمروں میں صحت و عاطف کے ساتھ خبرکت نصیب فرما لے اور آج کے اردو نے مسود اور سایہ کپت کو اس پر قائم اور ذائق فرما دے رقبل لاڑی اب حضرت کی تفصیل لانے کے بعد کچھ اہم پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس کے بعد ان شاء اللہ دستانے تجرت کا پروگرام ہوگا اور حضرت کا روپر بیان ہوگا تبل اس سے کہ دستان فجرت کا روپر پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے کچھ اہم پروگرامات کے صحت پروگرام آپ کی کتنا پیش کرنے کے لیے میں دیتا ہوں اشار اور منظور کلام کا پروگرام پیش کرنے کے لیے فیصل عرفان نظرا فیصل مصطفیٰ باغوڑی اور نوما نئی منا کو تشریف لائے اور بانگال حسین مزا یا اشار پیش کر کے مکالمی کا ناول بدل پیش کریں اور چند اساد کی طرف سے مختلف قسم کی انعامات دیے گئے ہیں آصف اقوال فائد تینیواڑیاں بنانے والوں کی طرف سے پانچ سو روپیہ کرام کو محمد یوسف بھائی پیر سلا کی طرف سے پانچ سو علما کو مولانا سلیم رنوس کی طرف سے 500 روپے روپئے پیش کرنے والے طالب علم اور طیب رنوس کو الطاف بھائی کاپریا وسنگر والوں کی طرف سے 6000 ہزار روپیہ اسرد کرام اور چوبیس سو روپئے وفاد کرام کے لیے عبدالسلام بھائی بادشاہ کونی والوں کی طرف سے چوبیس سو روپئے وفا کرام کے لیے 1000 ہزار روپئے کے لیے 1000 ہزار روپئے کرام کے لیے اور چھ سو روپئے فائیو ہونے والے طلبائی کرام کے لیے مولانا رجوان مچھی والے بدانی والوں کی طرف سے پندرہ سو روپئے اساتذ کرام پانچ سو روپئے فائیو ہونے والے قدرت اور پانچ سو پاد ایک اور صاحب کی طرف سے چھ سو روپئے اساتذ کرام کو بطور انعامی دیے جا رہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کے دینے کو اپنے دربار میں بے کے آپ قبول کروں گا السلام علیکم ایک سیاسی نیتا کی زندگی کا جب آخری وقت آپ پہنچتا ہے تو اپنے چمچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان میں وسیعت کرتا ہے کیا وسیعت کرتا ہے اسے نظم کی صورت میں پیش کرتا ہوں اس نظمہ کا عنوان ہے نیتا کی وسیعت چمچوں کے نام خیال رہے کہ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کی نگر پہ چمچو دکھاؤ چل کے یہ جیسے تمہارا کھا جاؤ اس کو چل کے کی نگر پہ جی Gulf ने की दगर पे, नेताओं दिखाओ चल के ये तुम्हारा था जाओ इसल गए नेताओं की बदलते चल के ये तुम्हारा खा जाओ इसको चल गए تمہار بدل گئے रुपए प्रोग्राम पेश करने वाले तलबाई क्राम को हबीब भाई गिला की तरफ से पांच सौ रुपए कराम और पांच सौ प्रोग्राम पेश करने वाले तलबाई क्राम को महाराज साहब मित्राओ की तरफ से एक हजार रुपया किरा और एक रुपया प्रोग्राम पेश करने वाले तलबाई क्राम को एक मुस्लिम भाई की तरफ से पांच सौ रुपये इसम और पांच सौ रुपए अरबी महालसा पेश करने वाले दो तालब इलमों को डॉक्टर सलीम भाई की तरफ से تین ہزار روپئے اساد کرام کو دو ہزار روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام اور اکیس سو روپئے حکفاس کے لیے عثمان بائی اولمپیا والوں کی طرف سے ایک ہزار روپئے اساد اور ایک ہزار پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام کے لیے اور توفیک بائی بلو والوں کی طرف سے پانچ سو روپئے پروگرام پیش کرنے والے طلبہ کرام کو یہ خلاف سرزۂ کی نیت سے مدد انعام کیے جا رہے ہیں اللہ ان تمام کے کو ملت اسلامیہ کے کئیوں مسلمان الحمد للہ پروگرام مرک سے بڑے ہی آبرتاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف مغرب سفر ہے اور اپنی سات منزلیں طے کر کے آخری منزل میں قدم اٹھا رہا ہے جہاں مساحم طلبا کے جوش و فروش ہنسی انداز اور حسن ترنم نے محفل کے مقاب کو دوبارہ کیا ہے وہیں پر حضرات سامیر کی توجہ و ہوتا چاند چاند لگا دیے ہیں ایسی پرخیت قدم میں مناسب معلوم ہوتا ہے उर्दू और अरबी के माहौल से निकलकर अंग्रेजी माहौल में कदम रखे और उसके भी गुलगारी की सैर करें तो लीजिए एक मालूम फैस अंग्रेजी प्रोग्राम पेश करते चले मैं दावत देता हूँ अंग्रेजी सेक्शन की जो तारीबे साज अकबर मदानी और अबरान महकूब को टाबो कि वो आए और आवा को अंग्रेजी प्रोग्राम पेश करे वतन की शादी के लिए वतन के भाइयों पढ़ो अरबी और उर्दू अंग्रेजी और हिंदी सब पढ़ो مدن سے تم جہالتیں ملانے کے لیے اٹھو ہنر سے اپنی قسمتیں جگانے کے لیے اٹھو السلام اللہ جو دیکھ کر نہیں چلتا ہو کر ہے The hard you will محنت کرو ورنہ اسٹری کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے the friend is the real friend this is a sweet and as sweet as this does not walk in front of the teacher khama badi shama badi peero se bhi dala کے سامنے شاگردگی نہیں چلتی اف یو ڈو نوٹ مائنڈ نوٹ لگا تو نہیں تو ہمیشہ نہیں چلتا Poor does not learn of دور نہیں چلتا تجربہ کار شخص مشکل کاموں سے نہیں گھبراتا چراب سے چراب چلتا ہے نوٹ آف لائف جھوٹ کے بھاؤ نہیں ہوتے دا بگیسٹ گریٹ گریٹ امپلائمنٹ سب سے بڑا بنے روزگار ہے روٹ آف آل ایوینی تمام برائیوں کی جڑن گریٹ اینگل خاموشی کسے کا بہترین علاج ہے ایک گلبن اتنے انٹیلو سیزر ایک اور ایک انمول خزانہ ہے دیر آرسائڈ آف ایوری تھنگ ہر چیز کے ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کوہلور اتنے انٹیلیبل ڈائمنڈ کوہلور ایک انمول ہیرا ہے beyond شوڈنٹ ایکشن हमें आमदनी से बढ़कर खर्च नहीं करना चाहिए ऑलवेज हेल्प कर गरीबों की हमेशा मदद करो एक्सेज एवरीथिंग किसी भी चीज की जानती बुरी है इट ऑलवेज गिवेट इन लाइफ जिंदगी हमेशा लेन देन से चलती है एक ब्रेड चैलेंज रीड का पाया کا جلا کو ڈوب کر پیتا ہے ٹائم اور ایوری تھنگ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے آلسویئر آپ بلا تو سب بھلا گیو نان بخار دیجئے دشمنی کیجیے نو بین نو گین جس پر جو تکلیف دیے بغیر کام نہیں ہوتا وہ میری آنکھ کا تارہ ہے جنگل میں موتی کی قدر نہیں ہوتی ناروں سے آسمان گونج اٹھاس کا ہمیشہ لوٹ آتا ہے, لو ہے. ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے سامنے کیا الحمد للہ الحمدللہ الحمد ہم مقیب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً پروگرام میں شریک ہو گئے تھے تقریباً ڈھائی کے جیسے ہو گئے مختلف پروگرامات کو ہم نے سماعت فرمایا اب بچوں کے پروگرام کی آخری کڑی ہے منازع خدا کی شکل میں اس کے بعد دستانے تجرت کا پروگرام ہوگا حضرت کا روح پرور کتاب ہوگا نکاح کی مختصر مجلس ہوگی اور انشاءاللہ حضرت کی پروگرام جو آپ کا کا اختتام ہوگا لہٰذا میں بلا کسی تمغیر کے منازات خد آندے پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ کی تعلیم میں محسن امید پٹنی کو تو آئے اور پورے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے دربار خد آندے مناجات پیش کریں اور ایک خاص اعلان یہ ہے ایک ساتھی کی طرف سے پرچی بھیجی گئی ہے کہ ایک ساتھی بیمار ہے اس کے لیے گاڑی لے کر جانے کا ہے تو لال رنگ کی انووا ہٹا وہاں سے جو آگے کرنے کی ہو ایم ایس تینتالیس ایکس گیارہ پچاس نمبر کی جو ساتھ آپ بیٹھے ہو وہ درد کی گاڑی آگے پیشے پر اے حمایا سراپا وغیرہ جو آئے فرمائے سارے بندے سے بہت درخواست ہے جس طرح ہم نے آخری چار ہم ایک خاص اعلان یہ ہے کہ جن طلبہ کا نکاح ہونے والا ہے وہ اور ان کے ساتھ جو وکیل وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی آگے دشی پہ آئے تاکہ حضرت کے بیا کے بعد پڑھنے کے اوپر میں سہولت تو آسانی ہوحمد علیکم الحمدللہ سال ہمارے جامع اکیاون طلباء سند عالمیت حاصل کر رہے ہیں جن کا نام ہم آپ کے سامنے ترتیب پیش کر رہے ہیں نمبر اول سے کامیابی حاصل کرنے والے طالب علم مولوی جاوید احمد کمال پوری ان کو سند فضیلت سند بر واید حق سند تیراک بر سند تیراک صواق اور سید النبی اور تین کتابیں طلبہ وارثین انبیاء طالبین تسکیہ برائے طلبہ تین کتابیں اور سیرت النبی اور مساعد رفرت کا مکمل سیٹ ان کو دیا جا رہا ہے نمبر دو سے کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی متصر عبد الحمید مدانی ان کو سند فضیلت دستار فضیلت سند پر روایت حفظ اور تین کتابیں اور سیرت المصطفیٰ اور مساجد کا مکمل سیٹ دیا جا رہا ہے نمبر ساؤنگ سے کامیاب ہونے والے طالب علم ریان زبن حسن وادنا ان کو سند فضیلت سند ہاؤ سند بروا کے حق اور نبی رحمت اور تین کتابیں اور مسائل رفات کا مکمل سیٹ بطوری نام کے دیا جا رہا ہے نمبر چار پر دستار فضیلت صنعت فضیلت اور صنعت اطلاع روایت حقص نمبر پانچ نعمان نعیم مونا مولوی نعمان نعیم مونا دستار فضیلت صنعت فضیلت سند کا روایت حقص اور مسائل فرق مکمل سیٹ تمام طلبہ اور تمام حرجیم حضرات کو دیا جائے گا نمبر چھ پر مولوی اشفاق سلیم سانورا سرحد فضیلت دستار فضیلت سند قراد پر روایت حفظ اور مسائل افاق کا مکمل سیٹ نمبر سات مولوی سلطان فرقان بدانی سرحد فضیلت دستار فضیلت سند قرات پر روایت حفظ نمبر آٹھ مولوی اسامہ نظیر بدانی سند فضیلت دستار فضیلت سند ب روایت حقص نمبر نو مولوی زبیر یوسف پٹنی سند فضیلت دستار فضیلت سرد ب روایت حقص نمبر دس مولوی اسامہ ابراہیم پالم پوری سرد فضیلت دستار فضیلت سرد ب روایت حقص نمبر گیارہ فیصل مولوی فیصل عرفان میدرا سند فضیلت دستار فضیلت سند قرار پر حقص اور سند قرار اور سند قرار سوا کو دی جا رہی ہے نمبر بارہ مولوی محمد محبوب کاکو مولوی محمد محبوب کاکو ان کو بھی سند فضیلت دستار وزیرت سندر پر روایت حفظ اور مسائل رفت کا مکمل سے تمام ترباری کو دیا جا رہا ہے مولوی آصف قاسم ودانی مولوی توحید محمود نیررا مولوی سہیل یاقوب بوڈیال مولوی مجاہد عبد الرحمان کمال پوری مولوی محمد عبد الرحمان شیر پوری مولوی فیصل مصطفیٰ باون چوری مولوی محاویہ محمود ودانی مولوی عمار عبد الرحمان باری سنا مولوی حفیظ اللہ نغمان عمر مولوی محمد آصف رسول پوری مولوی محمد رفیق ریلون مولوی محمد ابراہیم ودانی مولوی نعمان عبد الجبار ودانی مولوی مدثر عبدالحمید تاکوسی مولوی معاویہ مشتاق تینیواڑی مولوی مشہور اسلم موڈانا مولوی ریاض عبد الطیف رویانہ مولوی فیضان عبدالسلام سیوانی مولوی فاروق عبدالحمید حمید مولوی نزیر مرتضی پاڈلہ مولوی معاویا عبداللہ اللہ بھیلون مولوی معین امی پالن پوری مولوی سیف اللہ احمد تارے پوری مولوی صوبان اسلم ودانی مولوی ریان عبد پالن پوری مولوی محمد زبیر ودانی مولوی شریف رمضان محمد آبادی مولوی محمد رضوان ودانی مولوی اکرام رحمان بیترانہ مولوی بی مصطفی عادف بھیلون مولوی سراج الدین بدر عالم ہردے واسنا مولوی حسان رحمت اللہ رسول پوری مولوی سعد عبد السمی امر پوری مولوی محمد عبد العزیز ٹوکریا مولوی حمزہ زبیر مولوی یاحیہ عبد ال قیوم پوری مولوی صلاح الدین حبیب الرحمن سنگھنی مولوی ساجد عبد السمد امر پوری مولوی محمد ہارون کالیاڑا حافظ ہونے والے طلبا چوبیس ہیں یہ ترتیب ان کا نام لیا جا رہا ہے ہر حافظ ہونے والے طالب علم کو ایک قرآن پاک سند اور ایک جوڑا کپڑے دیے جا رہے ہیں ان کے نام اس طرح سے ہے فرق فہمی سیوانی عمیر عثمان غنی رنو آبز زاہد آبز رنو آف مت رحمان عبد علیم نیا نکل حافظ حسان مولانا عمران صاحب پتنی حافظ صفان انیس احمد پتنی حفظ احمد مولانا بلال صاحب پتنی حافظ حاظ احمد پالی سنا حابظہ عمران مونا حافظ برحان شمشتی الدین حافظ محیب مقصود پالیسنا حافظ فہیب رضوان سیوانی حافظ اعجاز عبد الحفیظ ودانی حافظ یاسر عبد الرشید ودانی حافظ پاؤد مونا حافظ نعمان رحمت اللہ حافظ جاک حدین والنا حافظ نعمان محبد الدین بالزنا حافظ محمد فاروق ودانی حافظ نفیز ناصر حسین سیپور حافظ عارف ذاکر پٹنی حافظ ساحل نسل خان پٹنی حافظ ناہد محمد یوس پٹنی اور حافظ انس محمد حسین پٹنی معذر سامنے کی رام الحمد سلم الحمدللہ للہ آخری چار اہم کڑیوں میں سے دستار فجرت کی کڑی بھی پھری ہوئی جس میں فارغ ہونے والے کرام کو مدرسے کی طرف سے کتاب کا سیٹ دیا گیا کچھ احباب کی طرف سے فیر کی طرف سے مختلف کتابیں پتھر انعام کے دی گئی اور ابھی پارٹی امداد والوں کی طرف سے فارغین کے ساتھ دیے گئے اسی طرح بھی جو کرام کو انعام دیا جا رہا ہے اس کی کوئی وضاحت یہ ہے کہ اس سال کل قابل ہونے والے طلبائی کرام چوبیس ہے اس میں سے انیس طلبہ مدرسہ اسلامیہ کے مدرسے کے اندر جن چار یو سکرات چلتے اس میں قابل ہونے والے ہیں اور پانچ طلبا مدرسہ تنظے مرکزوں کی شاپ ہوگا کہ آبینہ مرکز پر جو سکرات چلتے ہو آج فاری ہونے والے ہیں یہ پل ملا کر کے چوبیس کرام ہوئے ان تمام طلبائی کرام کو مختلف قسم کے انعامات دیے طلبائی کرام کو سولہ طرح کے انعامات ظہر کی نماز کے بعد فصل سے پہلے جو انعام مدرس صدر محترم عدم محترم صاحب کی صدارت میں ہوئی تھی اس میں دیے گئے تھے اس کی طرح وضاحت بھی پورے مدرے کے سامنے آ جائے حافظ ہونے والے طلبائی کرام کو مدرسے کی طرف سے رینر سیٹ جمع دیا گیا تھا اسی طرح مدرسے کی طرف سے پولنگ سیٹ ایک ٹرالی بیگ شفیق باغ نگر والوں کی طرف سے ایک گوگر شفیق باغ اس लियामन सेठ हाजी अब्दुल सत्ता साहब कुरेशी वालों की तरफ से मिल्टन वॉटर मलना मौलाना सिटीजन डेयरी वालों की तरफ से एक और पुलिस सेट जावेद भाई गुजरात फर्नीचर वालों की तरफ से कैसरॉय मोहम्मद नूर भाई और मुनाफा की तरफ से और पानी की बोतल महमूद भाई फला डेटरी वालों की तरफ से प्लास्टिक का डब्बा सेट विनिद भाई खबस डेयरी वालों की तरफ से अब रतावी सेट हाफिज उसामा कुरेशी की तरफ से सेलो पानी की बोतल छह नंग मास्कर की तरफ से एक मुस्लिम भाई की तरफ से जाय नमान मुसलह सलीम भाई इंडियन वस्कू वालों की तरफ से बावर सेठ मौलाना वसीन मेहमान की तरफ से एक जब्दी का कपड़ा फोकर भाई करल वालों की तरफ से ये 16 तरह के मुख्तल किस्म के इनामत जहर की नमाज के बाद जो इनाम नतीस मन हुई थी दिए गए थे और अभी जो इनाम दिए गए उसमें एक जोड़ा कपड़ा आसिफ भाई पुट्ठा वाले वालों की तरफ से दिया गया और एक कुरान शरीफ हबीब भाई मोहद वालों की तरफ से दिया गया اللہ ترائم حافظ ہونے والوں کو اور جن لوگوں نے ان کو انعامات دیا ان کو بے انتیا ببلو ان کی جان میں مال میں ہر طرف یہ خوب برقن رسیف فرما اب میں بلا کسی تمبیر صدر محترم روح رہا میں ہمارے خصوصی حضرت کاری رشید احمد صاحب سے واردان درخواست کرتا ہوں کہ حضرت رشید اور ہے اور نشیر نسائی سے نے مستفید فرما رہے تمام سابین سے وادہ رخاص ہے کہ حضرت بڑی قربانی کے ساتھ بہت دور سے دشک لائے ہوئے ہیں اور ابھی اجلاس ختم ہوتے فوراً حضرت کا سفر ہے چونکہ آئندہ کل صبح حضرت کے خود اپنے مدرسے میں جلساہے بہت پہنچنا ہے بڑی قربانی کے ساتھ بڑی تمناؤں کے ساتھ ہمارے سامنے دشک لائے ہیں اس نے پورا منوا دھیان تمنچو کے ساتھ حضرت کے بہن کو ساپت کروانا